جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ کی نعمتیں انسان کے لیے پیدا کی گئی اور یہ فرمایا گیا کہ یہ ہم نے سب تمہارے لیے پیدا کرنا ہے اب اس آیت میں اس نعمت کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو بل یعنی انسانوں کے باپ حضرت سیدنا آدم الا نبی جینا ولیہ صلاحلام کی تخلیق اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعام و اکرام فرمایا ان کا جو اعزاز اور ان کی جو عظمت اور ان کی جس بزرگی بزرگی کا جس طرح سے اظہار فرمایا اور ان کی جس طرح سے تعلیم کرائی تو اس کا اس میں ذکر ہے اور یہ بھی انسانوں کے لیے بڑی فخر اور بڑی جو ہے وہ ادبت کی بات ہے کہ باپ کی عزت اور باپ کی تعظیم و توقیر یہ اولاد کے لیے بڑی باعث نعمت اور باعث فخر بات ہے تو چونکہ وہ نعمتیں بلا واسطہ تھی جو پہلے بیان ہوئی تو اس لیے ان کا پہلا ذکر ہوا ان کا ذکر پہلے فرما دیا اب یہ نعمت ایسی ہے کہ جو حضرت سیرنا اعظم ہلان مینہ والسلام کے واسطے سے ہے تو اس لیے اس کا ذکر بعد میں ہوا اور یہ نعمت وہ ہے کہ جو حضرت انبیاء علیہ السلام کے ذریعے معلوم ہوئی تو اس لیے اس نعمت کا بعد میں ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ جن آیات میں یہ ذکر کیا جاتا ہے اس سے پہلے ایک فیل پوشیدہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے اس کو جس کا مطلب ہے کہ یاد کرو یا لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کرو تو یہاں سرکاری دوار مسلم علیہ وسلم سے یہ فرمایا جا رہا ہے تو یاد کرو یا لوگوں سے فکر کرو تو یاد تو وہ چیز کی جاتی ہے کہ جو پہلے سے بدلا دی گئی ہو یا دکھا دی گئی ہو تو اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے علم میں ساری باتیں پہلے سے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ساری باتیں پہلے سے جانتے ہیں تبھی ہی تو بدلا فرمایا جا رہا کہ یاد کرو اور یاد وہی چیز دلائی جاتی ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پہلے سے جو ہے وہ بتلا دی گئی یا دکھلا دی گئی اچھا اور یہاں ایسا لگتا ہے کہ سرکاری دور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ باتیں نہ صرف یہ کہ بتلائی گئی بلکہ دکھلا دی گئی کیونکہ قرآن کریم تو اس وقت اتر رہا ہے جب سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلم حیات ظاہری کے ساتھ تھے اور اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ کسی تاریخ کا مطالعہ کرنا اور نہ ہی جو کسی دنیاوی استاد کے سامنے جو ہے ظانو تلم کی ہے تو پتہ یہ جگہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ سارے واقعات یہ ساری باتیں جو ہے دکھائی گئی ہیں اسی لیے تو بعض جگہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ خطاب ہوتا ہے کہ اللہ تر کیا, کیا, کیا تم نے نہیں دیکھا یا سورت الفیل میں شاید ہوا کہ اللہ تر کئی کا فعال کا کہ اے محبوب کیا تم نے جو ہے نہیں دیکھا کئی کا فعلا ربو کا بے شادی فیل کیسا کیا تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ یعنی جو خان کعبہ پر دھانے حملہ کرنے کے لیے آیا تھا, اب رہا اور اس کا لشکر تو اللہ تعالیٰ نے اسے تباہ و برباد فرما دیا تھا تو حالانکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو پتہ یہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ان واقعات اور ان جو ہے معاملات کے ہونے سے پہلے ہی سب کچھ بخلا دیا سب کچھ دکھلا دیا اور سب سے آگاہ فرما دیا اسی لیے فرمایا وہ عز یاد کرو اے محبوب اور کیا یاد کرو بکڑا کہ فرمایا تیرہ فرور کی بات تو اب آپ دیکھیے کہ یہ کب فرما ہے کن سے کرنا ہے فرشتوں سے فرمایا یعنی حضرت سلاط و تسلیم کے پیدا کرنے سے ساٹھ ہزار برس پہلے جو ہے اللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا اچھا اب یہ بات کہ یہ جب دنیا پیدا ہوئی تو اس سے پہلے یعنی, یعنی سات ہزار برس پہلے آ, زمین پر جو ہے جات کو آباد کیا وہ رہتے رہے اور پھر اس کے بعد جو ہے ہوا یہ کہ ان میں آپس میں فوٹ پڑ گئی اور فساد اور شر ان کے درمیان ہونے لگا تو اللہ تبارک نے آ, جو ہے وہ فرشتوں کو بھیجا اچھا اور اس وقت ان میں اسرائیل یعنی ابلیس یہ موجود تھا یہ بھی جو ہے آیا اور فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ جنات کو زمین سے دھکیل دیا جائے اور ان کو زمین سے نکال کر کزیروں میں اور پہاڑوں میں بچا دیا جائے تو اس طرح سے یہ جزیروں اور پہاڑوں کی طرف منتقل ہو گئے اس کے بعد پھر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے جو ہے یہ بات کہی تو اب یہ کہ سارے فرشتوں سے کہا یا صرف جو ہے زمین کے فرشتوں سے کہا یہ فرشتے جو زمین پر آئے تھے پھر یہ یہی پر آباد ہو گئے یہیں پر رہے تو اس طرح سے پھر فرشتے دو طرح کے ہو گئے ایک تو وہ کہ جو زمین میں رہنے والے اور دوسرے وہ جو آسمان مرحلے اور فرشتوں کی تعداد کتنی ہے یہ کوئی نہیں جی میں بھی راز کروں گا کہ یہ کتنے ہیں اور ان کی جو ہے وہ تعداد کیا ہے تو یہ کوئی نہیں جان سکتا بہرحال تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے اس لیے فرمائی اور اپنے بندوں کو تعلیم دینے کے لیے کہ وہ بھی کسی کام کے کرنے سے پہلے مشورہ کر لیا کرے تو مشورہ کرنا سنت علا ہے تو اور دوسرے اس لیے بھی کہ فرشتوں کو جو سوال اور ان کو جو کوئی شبہ ہوتا تو وہ سوال اور وہ شبہ حضرت اعظم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے جو ہے وہ ظاہر کرتے تاکہ حضرت اعظم علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد کسی ایک قسم کا کوئی سوال اور کوئی جو ہے شبہ جو ہے وہ سامنے نہ آتا تو اللہ تبارک مطالعہ نے اس لیے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا فرمانے سے پہلے ہی جو ہے فرشتوں کے سامنے جو ہے اس بات کو ذکر فرمائے اب یہاں یہ بات آئے کریمہ کا یہ جملہ کہ اس وقت اور رب بوکا یاد کرو جب تمہارے رب نے رب بوکا یہ رب بوکا یعنی اے محبوب تمہارے رب نے اس میں سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار ہو رہا ہے اور یہ اس طرح سے کہ اللہ تبارک نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ وَإذ قلتو کہ جب میں نے کہا یا وسع ملائ کا یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا بلکہ دیکھیے انداز بیان اور آیت کریمہ کا جو انداز کتنا جو ہے ان کا اور کتنا جو پیارا اور سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمال اور ان کی عظمت شان کا کیسا جو ہے یعنی بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کرنا کہ تمہارے محبوب تمہارے رب نے یہ محبوب تمہارے رب نے یہ کرنا تو اس سے یہ پتہ چلا کہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر صلی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ کیا کہ تمہارے تمہارے پروردگار نے یہ فرمایا اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو رہ, گیا کہ یہ سب کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی کے لیے کیا جا رہا ہے اور یہ منظور تھا کہ یہ کائنات اور اس میں جو کچھ بھی جو ہے وہ کیا جا رہا ہے یہ, یہ سب حضور ہی کے لیے کیا جا رہا ہے حضور کے کی خاطر کیا جا رہا ہے اسی طرح سے جیسا کہ <laughs> <laughs> کوئی حاصل کرنے کے لیے بھائی لگایا جاتا ہے اور بلاش تشبیح و تمثیل اسی طرح سے جیسا کہ کوئی جو ہے باپ اپنے بیٹے سے یہ کہے کہ تیرے باپ نے یہ مکان تعمیر کیا یہ کوٹھی بنوائی یہ محل تعمیر کرا اس کے लिए تیرے لیے تو اب یہ کیا ہے یعنی سب کچھ جو ہے یہ سب سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاطر جو ہے بنا گیا ہے تو فنا کے فرشتوں سے فرمایا فرشتے کیا ہیں یہ نورانی مخلوق ہے اور یہ نورانی جسم رکھتے ہیں اور ان کی شان یہ ہے کہ جیسی شکل چاہے ویسی ہی شکل یہ اختیار کر لیتے ہیں اسی شکل میں متشکل ہو جاتے ہیں اور مخلوق میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ جو ہے وہ کبھی یہی مخلوق ہے اب یہ کتنے ہیں اور ان کی تعداد کیا ہے تو میں آپ کو بتلاؤں کہ انسان جنات کا دسواں حصہ ہے اور انسان اور جنات یہ مل کر خوش کی مخلوقات کا دسواں حصہ ہے اور پھر انسان اور جنات اور خوش کی مخلوق مل کر یہ پرندوں کا دسواں حصہ ہے اور پھر یہ سب مل کر یعنی انسان اور جنات اور خوش کی مخلوق اور پرندے یہ سب مل کر دریائی جانوروں کا دسواں حصہ ہے اور پھر یہ سب مل کر جو ہیں یہ پہلے آسمان کی مخلوق کا دسواں حصہ ہے اور اسی پر پراس کرتے چلے جائیے ساتویں آسمان تک تو یہ سب مل کر ساتویں آسمان آسمان تک کی مخلوق مل کر پھر جو کرسی عرادی ہے اس کا یہ دسواں حصہ ہے اور آپ اندازہ کریں کہ پھر فرشتوں کی تعداد کون بتا سکتے ہیں جبکہ قرآن کریم یہ شاید فرما رہا ہے وَمَا علم و جنوب عربی کا تمہارے پروردگار کے لشکر کی تعداد کوئی نہیں جانتا ہے سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و جب معذ پر تشریف لے گئے تھے تو ایک مقام سے جب آپ کا ضرور ہو رہا تھا تو آپ نے دیکھا کہ فرشتوں کی قطار کی خطار جو ہے وہ تو آپ نے حضرت جبریل سے یہ فرمایا کہ یہ کہاں جا رہے ہیں تو حضرت جبریل نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے رفقیہ مجھے کچھ خبر نہیں کہ یہ کہاں جا رہے ہیں. مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ جب سے اللہ تعالی نے مجھے پیدا فرمایا ہے اس کے بعد سے میں ان کی یہ قطاریں اسی طرح جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں یہ قطاریں کہاں سے آ رہی ہیں اور کہاں جا رہی ہیں مجھے اس کی خبر نہیں ہے اور چلیے ان میں سے کسی سے پوچھتے ہیں تو ایک فرشتے سے پوچھا تو اس نے مجھے یہ جواب دیا کہ مجھے کچھ خبر نہیں میں چار لاکھ سال کے بعد ایک ٹار چمکتے ہوئے دیکھتا تھا اور میں نے اس کو چار لاکھ مرتبہ جو ہے چمکتے ہوئے اپنی زندگی میں دیکھا ہے اور میں کسی طرح سے دیکھ رہا ہوں تو کون جو ہے جان سکتا ہے کون جو ہے وہ بدلا سکتا ہے بہرحال یہ فرشتے اتنی بے شمار جو ہے وہ یعنی ہیں اور پھر ان کی بھی بہت سی جو وہ قسمیں کچھ فرش کچھ فرشتے وہ ہیں کہ جو انسان کے جو وہ امال تحریر کرتے رہتے جنہیں ہیں جنہیں کہ رامن کا کہا جاتا ہے کچھ فرشتے وہ ہیں کہ جو عرش الہی کو جو ہے تھامے ہوئے ہیں اور کچھ فرشتے وہ ہیں کہ جو عرش الہی کے ارد گرد جو ہے وہ ہوتے ہیں جیسے قرآن قریب میں فرمائے ملائی ارش تم دیکھو گے کہ ملائے کر وہ عرش ار کے عرش الہی کے ارد گرد جو ہے وہ پرے کے پرے جمائے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں کچھ وہ ہیں کہ جو عبادت میں مصروف ہیں کچھ وہ ہیں کہ جو مدبرات برادر عرب ہیں اس مخلوق میں جو ہے وہ تربیت کرتے ہیں ڈرا تو بہت سے جو اقسام کے فرشتے ہیں اب یہ فرمایا کس سے تھا تو محمد شریق رام نے لکھا کہ بعض فرشتوں سے فرمایا تھا بعد فرمایا کہ صرف زمین کے فرشتوں سے یہ احساس فرمایا تھا جنہو علیہ السلام کی عظمت کے اظہار کے لیے جو ہے یہ فرمائی گئی تھی آج اس آیت کے اسی حصے کے بیان پر اتفاق کیا جاتا ہے اس آیت کریمہ کا باقی حصہ دیا اس کے مطابق ان شاء اللہ آئندہ دس منظر کروں گا